رحمان رحیم نے کرام یہ قرآن کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ و یو و اے و نؤمن یو این این اے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوعًا وَمِنْ خَوْلِعَةِ عَمَالٍ عَمَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا عَمَنْ إِلَّا لَهُ وَمَنْ يُذِّرُهُ وَلَا عَرَدْ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نفله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث رجيم حمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على امور المضطاط طه وكل, بدع وكل افتح لنا النار اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان لله ما و وما الشير الصابرين ان لا اصابت كل قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولاد قالوا صلوا وغفر لهم ورحمه واولاد قاموا صدا اللہ مولانا نظیم حضرات مجھ سے پہلے صبح سے لے کر اب الیکٹ بہت سے علماء گراموں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار دیا جن میں ہمارے نامور مقباف علماء مبلدیم اور اہل علم اہل تحقیق شامل اس آخری نشست میں جب میں چلتا گاؤں میں پہنچا تو حضرت مولانا محمد آزم خاص خطاب فرما رہی. ان کے بعد ہمارے بھائی دوست مولانا حافظ عبد اللہ صاحب اور ان کے بعد مولانا آباد رحمان صاحب نے نکال کیا ان کے بعد میرے دو چھوٹے بچوں ہیں سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ بچے جو آج سربراہ گرامی کے صحابہ کی شاہ ہیں اپنے محسوم افطار اور جذبات پیش کر رہے تھے اگر کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنے سر قربان کرنے کو بھی تیار ہوں گے ان شاء اللہ اور ہم اپنے بچوں کو پال ہی اس لیے رہے ہیں کہ ان پہ قربان ہو جائیں جو میرے نبی کے قربان ہوا ہے اس سے بڑی ہماری تعداد کی بات کیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھی, ہماری اولاد لوگ نے ان پانچ پانچ لوگوں کے لیے قبول کر لے جن کے متعلق تولین کے سردار اور سکالین کے امام نے کہا تھا لایا مسلارو مسلم من راجی اور را من راجی جس کی آنکھوں نے میرے چہرے کو چون لیا میرے رب نے اس پہ جہنم کی آپ کو حرام کر دیا ہے ان سے بہتر کون آ ہے اور اگر سرور کائنات اتنی سی بات کی کہتے تھے آپ کے رفتار کی شان اور عظمت کے لیے بہت کافی لیکن آپ نے بات کو یہاں پہ ختم نہیں کیا فرمایا بدا من را من رہا ہی اور میرے چہرہ اب تک کو چومنی والی نگاہیں ان کو تو رب نے یہ مقام بخشا کہ ان پر جہنم کی یاد حرام ہو گئی لیکن لوگوں سن لو جس نے میرے چہرے کو دیکھا میرے انداز اور تجلیات سے اپنی جھولیوں کو بھرا جس کی نگاہوں نے حالت اسلام پہ مجھ پہ نظر ڈال لی اور رب نے ان نگاہوں کو یہ احساس رکھتا کہ ان پر جہنم کی آپ ہی حرام کرار نہ دی بلکہ ان آنکھوں کو دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور اللہ ہم جو چودہ سو برف بعد آئے ہم کو نہلے نبی کے دیکھنے کی سعادت حاصل کی کاش ہم بھی ہوتے ہماری نگاہیں بھی تیرے محبوب کے چہرے کا دیدار کرتی ہم بھی اپنے معصوم بچوں کو لے کے افراد کی طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سونے ان کا ساجگار جب کہتا کہ افراد سات بڑوں کو تو میں نے لے لیا دو چھوٹے ہیں ان کو تم لے جاؤ تو وہ جواب میں کہتی آقا میں نے ان کو اپنے لیے تو نہیں پالا میں نے تو میرے لیے پالا ہے شی ہوتے ہم بھی ہوتے دینار عورت کی طرح کائنات کے ایمان کے راستوں کو دیکھ رہے ہوتے اور آنے والا آکار اور ہم پوچھ کے گولینڈ کے ساتھ کا حال کیا ہے اور وہ دیناریا کو جواب دینے کی طرح ہم کو بھی جواب دیتا دیناریا کانین کا تاجدار تو خیریت تیرا بیٹا کٹ گیا ہے تو وہ جواب میں کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو تو نہیں پوچھا تھا میں نے تو آمینا کے ساتھ کو پوچھا تھا ہم بھی ہوتے سروڑے گا کے راستوں میں اپنی آنکھیں بچھاتے آپ پر اپنے بچوں کا نشاور کرتے آپ کے جھنڈے کے نیچے اپنی گردن کو کٹاتے آپ کی مسجد عزت میں آپ کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھ لیتے لیکن وہ تو بڑے نصیبے والے لوگ تھے میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ہر سینا نشین نہیں چبری امی کا اور ہر فکر نہیں تائر فردوت کا سیاح اسی طرح نبی کی صحبت بھی انہی کو میسر ہوتی ہے عرش والے کی جن سے نگاہ پڑ جاتی ہے ہر مدعی کے واسطے ساروں رسن کہاں وہ کام تھے ان کو کیا ملا انہیں کیا مرتبہ بلند ملا ان کی کیا شانتی کہ جن کی بے تراری کو دیکھ کے کائنات کا امام بے ترار ہو جایا کرتا تھا جن کی محبت میں سر بڑے کونین کی آنکھوں میں آنسو آنکھ اترایا کرتے تھے جن کے لیے آپ کڑپ اٹھا کرتے تھے وہ کتنے خوشنفی تھے اللہ ہم نے نہ تیرے نبی کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا نہ نبی کے دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا اللہ ہم کہاں جائیں ہمارے ساتھ کیا بیگی فرمایا دین تباہ نبی کے صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو منظر کر لو میں قیامت تو تمہیں نبی کے صحابہ کی میتھ